بسم اللہ الرحمن پاری سرائے تعاون کے یہ دوسری اور آخری رکوع ہے یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر انیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک تعالی نے اس رکو میں اہل ایمان کو محتب کر کے فرمایا ہے کہ میرے مسلمان بندوں حالات جیسے بھی ہو اچھے حالات ہوں یا بری حالات ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اعتبار قائم رہو لیکن اگر مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے منہ مو موڑ لوگے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری تھی کہ رائے راست تم کو ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اس کا حق رسول نے ادا کر دیا دنیا کائنات کے سارے اختیارات تنہا اللہ تبارک وطالع کے دست قدرت میں ہے کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اچھی یا بری تقدیر کو بنا سکے اچھا وقت آ سکتا ہے تو اس کے لائے آ سکتا ہے اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے تل سکتا ہے لہذا جو شخص سچے دل سے اللہ کو واحد اللہ شریک مانتا ہو اس کے لیے اس کے سوا سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام بہتر چلا جائے کہ خیر بہر حال اسی راہ میں ہے جس کے طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس راہ میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد اور تائید اور توفیق سے ہوگی کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی ہیں. اللہ کے اس کائنات میں اس کے مقابل ہے ہی نہیں اور اس راستے میں اگر مشکلات اور مصائب اور خطرات سے سادہ خطیش آئے تو ان سے بھی وہی بچائے گا کوئی دوسرے بچائے گا. کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے چنانچہ اشار ہے شادی بڑی تعالیٰ مصیبت نہیں پوچھتی تمہیں کوئی مصیبت اللہ بے اذن اللہ بغیر اللہ کے حکم کے امن امن بلّہ یہ حد قلبہ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر وہ راستہ بتلائے اس کے دل کو یعنی اللہ نے اس کے دل کو یہ بات سمجھائی اللہ بالکل علیم اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ عقی اللہ عقی اور الرسول اور تم اطاعت کر اللہ کی اور اس کے رسول کی فا طول تم پھر اگر تم موم موڑ لوگے تو فاً على رسول ان البلا المبین تو ہمارے رسول کا کام ہے کھل کے پیغام پہنچا دینا یعنی ہر حال میں راحت ہو یا تکلیف تمہیں اللہ اور اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھ کر کے اسی پہ عدم رکھنا چاہیے اور اسی کی پیروی کرنا چاہیے اللہ وہ ہے لا جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں الا ہوا مگر وہی یعنی وہی ایک اللہ بندگی کا لائق ہے وہ اللہ فل تو اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل رکھے ایمان والے برپسا کریں یعنی معبوز اور مستان تنہا اسی کے ذات ہے نہ کسی اور کی بندگی نہ کوئی دوسرا بروسی کا لائق یادین امن ہو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان نمن ازباج بے شک تمہارے بعض بیویاں و اولاد کم اور تمہارے بعض اولاد ابو کم تمہارے دشمن ہے بہت مرتبہ آدمی بیوی بچوں کے محبت اور فکر میں پنس کر اللہ کو اور اس کے رسول کے احکامات کو بلا دیتا ہے ان تعلقات کے پیچھے کتنے برائیوں کا ارتکاف کرتا اور کتنے بلائیوں سے خود کو محروم رکھتا ہے بیوی اور اولاد کی فرمائش اور رضاجوی اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی اس چکر میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے ظاہر ہے جو آل و عیال اتنے بڑے خسارے نقصان کا سبب بنے وہ حقیقت اس کے دوست نہیں کلا سکتے بلکہ بدترین مخالف ہیں جن کی دشمنی کا احساس بھی بساوقات انسان کو نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے متندع فرما دیا کہ اپنے ان دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کے دنیا میں کے خاطر اپنا دین برباد کرنے کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہوتا ہو تو اللہ کا احساس ہے کہ ایمان والوں تم میں سے بعضوں کے دیویا اور بعضوں کے اولاد ادوور لکم تمہارے دشمن ہے فضر کے بارے میں ہمیشہ چکم رہو و اور اگر معاف کروف ہو درگزر کرو و اور معاف کر بخش دوفر الرحیم شکر اللہ تبارک و تعالیٰ دے بچنے والا میرا بان ہے یعنی اگر انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی اور تم کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچ گیا تو اس کا اثر یہ نہ ہونا چاہیے کہ تم انتقام کے درپے ہو جاؤ اور ان پر نامناسب سختی شروع کر دو ایسا کرنے سے دنیا کا انتظام درہم درہم ہو جائے گا جہاں تک حقل اور شرع کے گنجائش ہو ان کی حماقتوں اور کوتاوں کو معاف کرو آف اور درگزر سے کام لو اور ان مکارے میں اخلاق پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا اور تمہارے خطاؤں کو ماف کر دے گا ان اموال حکم و اولاد تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے جانچنے کا ذریعہ ہے اللہ بب عظم عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور اولاد دے کر تم کو جانچتا ہے کہ کون ان فانی اور زائل چیزوں میں پھنس کر آخرت کے باقی اور دم نعمتوں کو فراموش کرتا ہے اور کس نے ان سامانوں کو اپنے آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور وہاں کے عجر عظیم کو یہاں کے غیر محفوظ اور فانی چیزوں پہ ترجیح دی ہے تو کامیاب وہی انسان ہے جو اللہ کی ان دی نعمتوں سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا لے بس تم ان کے بارے میں اللہ کا تقوا قیار کرو جہاں تک ہو سکے وہ سنؤ اور سنو واقعی اور حکم مانو انفکور خرچ کرو خیر اللہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا ہی بلا ہوگا تمہارا ہی فائدہ ہوگا اور میں یوں خشف خانقسی ہی اور جس کو بچا دیا اپنی جی نفس کے لالچ سے مفلی ہوں سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے قربان حسن اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا جو ضائف وہ دو نہ کر دے گا اس کو تمہارے لیے ویغفر یقر اور تمہیں معاف کر دے گا واللہ شکور حلیم اور اللہ بڑا ہی قدردان تحمل والا ہے عالم الغیب ویس وہ جاننے والا ہے توشیدہ اور ظاہر کا العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے یعنی اسی کو ظاہری اعمال اور باطنی نیتوں کی خبر ہے اپنی زبردست قوت اور حکمت سے اس کے مناسب بدلا دے گا یہاں پہ سورہ تغابن اپنے اختتام کو پہنچا وہ الرحمن الرحیم اٹھائیس میں پار سورہ تواغن کے یہ دوسری اور آخری رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر گیارہ سے لے کر صورت آیت نمبر انیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس رکو میں اہلی ایمان کو محتب کر کے فرمایا ہے کہ میرے مسلمان بندو حالات جیسے بھی ہو اچھے حالات ہو یا بری حالات ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت پہ قائم رہو لیکن اگر مذاہب کے ہجوم سے گھبرا کر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے منہ مو موڑ لوگے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ہمارے رسول پر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 نہیں پوچھتے تمہیں کوئی مصیبت اللہ بے عزم بغیر اللہ کے حکم کے امن بلّہ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر وہ راستہ بتلائے اس کے دل کو یعنی اللہ نے اس کے دل کو یہ بات سمجھائی وہ اللہ بالکل علیم اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ عطی اللہ و اور رسول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 اللہ وہ ہے لا الہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اللہ ہوا مگر وہی یعنی وہی ایک اللہ بندگی کا لائق ہے وفلیہ تو اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل رکھے ایمان والے بروسا کریں یعنی معبود اور مستان تنہا اسی کے ذات ہے نہ کسی اور کی بندگی نہ کوئی دوسرا بروسے کا لائق یا ایو اللہ دینا امن ہوں اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان من ازواج کم بے تمہارے بعض بیویاں و اولاد اور تمہارے بعض اولاد ادب اللہ کم تمہارے دشمن ہے بہت مرتبہ آدمی بیوی بچوں کے محبت و فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے رسول کے احکامات کو بلا دیتا ہے ان تعلقات کے پیچھے کتنی برائیوں کا ارتقاب کرتا اور کتنے بلائیوں سے خود کو محروم رکھتا ہے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 کہ اپنے ان دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کی دنیا سنوارنے کے خاطر اپنا دین برباد کرنے کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہوتا ہو تو اللہ کا احسار ہے کہ ایمان والوں تم میں سے بعضوں کے دیا اور بعضوں کے اولاد اجلک تمہارے دشمن ہے فخضر کے بارے میں ہمیشہ چکن رہو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 جہاں تک عقل اور شرح کی گنجائش ہو ان کی حماقتوں اور کوتاہیوں کو معاف کرو آف و درگزر سے کام لو اور ان مکارے میں اخلاق پر اللہ تبارک وطالعہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا اور تمہارے خطاؤں کو معاف کرتے گا انما اموالکم و اولادوں کو فتنا تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے جانچنے کا ذریعہ ہے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 ترجیح دی ہے تو کامیاب وہی انسان ہے جو اللہ کے ان دی نعمتوں سے اپنے حرت کے لیے فائدہ اٹھا لے فتح اللہ مست تم بس ان کے بارے میں اللہ کا تقوا تقواختیار کرو جہاں تک ہو سکے وہ سناؤ سنو واقعی اور حکم مانو ان خرچ کرو خیر اللہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا ہی بلا ہوگا تمہارا ہی فائدہ ہوگا تمیوق شح نفسہ اور جس کو بچا دیا اپنی جی نفس کے لالچ سے فؤلاء هم المفلحون سو وہی لوگ ہیں امراض کو پہنچنے والے انت قرض اللہ قرض حسن اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا یجزئ لكم وہ دو نہ کرے گا اس کو تمہارے لیے و یغفر اور تمہیں معاف کر دے گا والله اور اللہ بڑا ہی قدردان حمل والا ہے بھی الغیب حاضر وہ جاننے والا ہے توشیدہ اور ظاہر کا العزیز الحکیم وہ زبردست حکمتوں والا ہے یعنی اسی کو ظاہری اعمال اور باطنی نیتوں کی خبر ہے اپنے زبردست قوت اور حکمت سے اس کے مناسب بدلا دے گا یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر العالمین